بسم اللہ الرحمن الحمۃ اللہ محمد و رحمۃ الحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محتورسن محیح خان گرامہ میں دانشم خان گرام بارسام كرتے ہیں ہمارے سلسلے درسكتا سے بابل مواد درس نمبر چھ ہیں پیج نمبر تین پچیس ہے ابھی جو ہے كل نے یہاں پڑھا تھا اس میں جو مواد میں سے تیسرا جو ہے مادن تھا مادن میں سے مادن ظاہرہ وہ معدنیات جو بہت کم محنت پہ ہیں آتی ہے دوسری کچھ عمل پڑھیں عمل عمل اما وہ مادنیت جو باطنی ہی ہیں یعنی ملاد یہ باطنی سے جو زیادہ محنت کرنا پڑتا ہے اس کے حصول کے لیے زیادہ زمین کھودنا پڑتا توفہ یہ لطی یہ وہ مادنیت یف تخیر حصول آ. ان کا حاصل ہونے محتاج لہٰذ ایسے ایسے اسباب کا ہے کہ اکثر میں نہ ظاہرہ معدنیات ظاہرہ حاصل کرنے کے لیے جنہیں اسباب و وسائل کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ اسباب و وسائل ان مالنیاتیں باطنی کے لیے استعمال ہوتی ہے اور محتاج ہوتے تو ان کو معدنیاتیں باطنہ نہ کہتے ہیں کذہبی جیسے سونے کی مادنیات فضا چاندی کی وجہ جی لوہے کی معدنیات ونحاس تانبے کی والرساس سیسا رسا سی جی سی کی رسا سیسا ہاں جی بلا مسجد سیسا کھی رسا کہ زانگن تو تامبا اور رسا سیسے کی یہ سارے جو ہے ان کی مادنیات آسانی سے حال میں نہت محنت طلب ہے فرماتے ہیں بھائی ہفارہ مسلمن ان ہفارہ میں ہر کسی مسلمان نے ان مادنیات کی حصول کے اس نے کوئی چیز کھودا ہاں جی وہ اضحاء اور اس نے ان مادنیات کو ظاہر کیا اپنے لے معدنیات کو ظاہر کیا فقط آحیات ہو بے شک اس نے اس مادنیات کو آباد کر لیا ہاں جی وہ اب اس کا مالی بن جائے گا فائن کہنا چل مواد اب یہ مادنیات کسی وغیرہ آباد بنجر زمین میں ہو اور مل کیا کے یا اس کی اپنی ملکیت میں ہو نے اپنی ملکیت کے زمین میں کھود کے مادنیات کو ظاہر کیا یا بنجر زمین میں دونوں صرطوں میں سارا مالک کہا وہ ان معدنیات کا مالک ہوگا لیکن والا فرو نے کہیں مادن اس نے کھودا ہے کچھ محنت کیا ہے زمین کھودا لیکن ملان نے لیکن مادنیات تک پہنچا نہیں ابھی نہیں ہوا کچھ محنت کیا ہوا تو اس کا یہ عمل تحجیر یہ تحجیر حکم میں آئے گا ہاں جس طرح پہ زمین کے گرد اگر آپ زمین آباد نہیں کیا آباد زمین کے کی گرد, گرد آپ نے ہاں جی دیوار بنا چھوٹا نالا بنایا جان جی میر مٹی تو اس کو تہجیر کہتے تھے اس سے آپ کے ساتھ احتساب پیدا کرتا ہے اور وہ چیز کو آباد کرنے کا حقدار بنتا ہے لیکن اس کو اہیا نہیں کہا جاتا ہے جب اہیا نہیں ہوتا اس کو آباد تو آپ اس کا مالک بھی نہیں ہوتا اور اس کا بیچنس ہی شرن سہی نہیں ہے لہٰذا یہاں بھی فرماتے ہیں حرحف رقو کھودنا ان معدنیات کے حصول کے لیے کہیں زمین کھودنا بلا نیل ان تک پہنچے بغیر کھودنا تحچیر کے حکم میں آتا ہے دیوار وغیرہ ارد گرد وغیرہ بعض دیوار لگانے کی مانن ہے لا احیاء نہ ان معدنیات کے آباد, آباد کرنے کے حکم میں نہیں آتا جب آباد کرنے کے حکم میں نہیں آتا ہے تو اس کو مزید وہاں کام کرنے کا یہ بندہ زیادہ حقدار بن جاتا ہے لیکن یہ کسی کو بیچ نہیں سکتے حکومت ہمن حد جلا اگر کسی نے ایک غیر آباد جگہ کو نے تحجیر کیا اس کے کی میں دیوار بنایا یا کوئی اور چیز کیا جس سے وہ اس کا خاص ہو جاتا ہے اس کے بعد آ اس کو ایسے ہی چھوڑے چھوڑ کے رکھا آباد نہیں کیا تو اجبر امام تو امام اس کو مجبور کریں گے اللہ اتمام اپنے کام کو مکمل کرنے کا آباد کرنے کا ابھی ترکی یاد چھوڑنے کا صرف تحجر کر کے چھوڑنا ہے صحیح نہیں ہاں جی فائن طرح کا اگر اس نے چھوڑ دیا ہاں جی مزید ادھر کام نہیں کا تو کہا نہ تو یہ جگہ ہو جائے گا لمن اس شاذ کا آہیا جو اس کو آباد کرے گا تو وہ جگہ بھی اس کا ہوگا ماہریم یا اس کے حریم سمیت ولو لو آہیا مواطن اگر کوئی شاذ کسی بنجر زمین کو آباد کرے ہاں جی فضا تو ظاہر ہو جائے زمین میں مادن ان کوئی مادنیات من المعدنی مادنیات میں سے کوئی بھی مادن اس کے لئے ظاہر ہو جائے وہ مادن مادنیات ظاہرہ میں سے ہو جیسے نمک وغیرہ اویل باطنہ یا مادنات باطن جیسے سونا چاندی لوہا وغیرہ تو دونوں صوتوں میں کہاں مل کا یہ بندے کا ملکیت ہوگا ہاں جی اور کسی کو اس میں کوئی جھگڑے کی گنجائش نہیں ومن وجہ سے ملکی مل کے جو بھی شخص پالے اپنی ملکیت ملکی ملکی والی زمین میں مادن کوئی معدنیات ہاں جی کوئی پالے خواہ ظاہر خواہ باتیں کان مل کو یہ بھی اس کو ہوگا وہ اس کی ملکیت ہوگی لا یا جود وجہد الہٰن کسی بھی شخص کو یا یو نازیہ اس کے ساتھ نظاہ کرے جھگڑا کرے فی اس معدنیات میں بولوں ہاں فرا اگر ایک بندہ نے اپنے کھیت میں اپنی ملکیت میں ہاں جی کوئی کواں کھودا کوئی زمین کھودا اس کو مادنیت نکل آیا تو دوسرے بندے نے کھودا آخر دوسرے بندے نے مناحیت من نہرا کسی اور جانب سے جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے بنجر ہے یا اس کا اپنی ملکیت ہے بولو کوئی کھود آخر مناحیت من نورا کوئی اور بندہ کسی اور جانب سے خارجن اور وہ جگہ جس نے کھودنا شروع کیا دوسرے بندے نے وہ خارج ہو من حریمی ہی معفور اس کے حریم کے حدود سے جس نے پہلے وہاں کو کھود کے ہاں جی وہاں اس کو معدنیاں نکل آیا زمین کھود کوئی معدنیہ نکل آیا پانی نکل آیا خوشبو نکل آیا تو اس کے حریم سے ہٹ کر اگر کوئی بندہ کوئی چیز کھودتا ہے تو پھر جو ہے غیر آباد جگہ میں اپنے زمین میں تو لے ہو۔ تو جائز نے اس شاد کے جس نے اس جگہ کو آباد کیا ہے تو یمن اس کو منع کرے اس دوسرے بندے کو جو اس نے اس جس نے آباد کے اس کے حریم سے بھی ہٹ کر کوئی چیز آباد کرنے چاہ رہا ہے وہاں کوئی چیز کھودنا چاہ رہا ہے وہ بھی معدنیات تلاش کرنا چاہتے یا پانی کے کون تلاش کرنا چاہتے و لو کہنا ہفر ہو ہاف رہو اور اگر, اگر اس کا دوسرے بندے کو وہاں کھودنا واسلاً نتیجتاً وہ پون جا علا کے پہلے جو بندے نے کھودا ہوا تو اس کی معدنیات کے جڑ سے اس کے معدنیات کی جڑ بھی متصل ہو جائیں اس تک پہنچ جائیں لیکن ورا حریم میں اس پہلے بندے کی حریم سے ہٹ کر اس کے حریم سے ہٹ کر دونوں کا ان دونوں معدنیات کے جڑ جو ہے متصل ہو جائے تو بھی وہ دوسرا بندہ کھود سکتے ہیں پہلا والا اس کو منع نہیں کر سکتے ہیں یہ درختوں کی جڑ کی طرح نہیں ہے معدنیات کے جڑ کا الگ حکم ہے خوبیے جو ہے معدنیات ظاہرہ اور مادنیت باطنہ جب کوئی بندر کھوتے ہیں تو اس کے مالک ہونے کی اس کے احیاء کس ہوتی ہے اس میں اقتصاد کب ہوتی ہے احیاء کس ہوتی ہے ہاں اور وہ اس کے مالک کب ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ تفصیلات پڑھ لیا کیونکہ ہمارے بات جو ہے بنجر چیزوں میں غیر چیزوں میں تھا ان میں سے ایک پہلا جو ہے وہ زمین تھا اس کے بعد دوسرا منافع تھا تیسرا معدین تھا ابھی چوتھا پانی ہے وہ و پانی ہے رابیو پانی و المیاں رابع پانی وہ یہ سب اور تأون پانی کی سات قسمیں ہیں چذرمجی پانی کی سات قسمیں ہیں ہر ایک قسم کی میں مالک ہونے کی مختلف صورتیں ہیں اللہ ولاب جو ہے ما وہ پانی ہے یوہ رضو جو کسی نے محفوظ کر لیا فی آنیہ ان کسی برتن میں ایک نہر سے ایک تالاب سے ایک ون سے کسی نے اپنے برتن میں اور پانی کو محفوظ کر لیا اور حوضن یا کسی حوض ہاں جی کسی برتن میں محفوظ کر لیا اور یا کسی حوض میں اس نے محفوظ کر لیا اور مصنین یا کسی بھی اور چیز جو اس نے پانی محفوظ کرنے کے لیے بنایا ہے اس نے محفوظ کر لیا تو جب محفوظ کر لیا جیسے آج کل تنگی ونکی وغیرہ میں پلاسٹک کی ہاں تو وہ یملا کو تو یہ شخص مالک ہو جاتا ہے اس پانی کا بل احراض ہے اس کو محفوظ کرنے پہ البتہ یہ پانی اس نے یہ اس وقت ان اس پانی کا مالک بن جائے گا ان آخاس اس بندے نے اس پانی کو لیا مینانموبا ہے جہاں اس پانی سے جس میں تصرف اس کے لیے جائز تھا جیسے بڑے نہر سے عممی نہر سے پوری گاؤں والے اس سے وعدہ کرنے والی نہر سے یا ایک کنواں ہیں جو سب کے لیے وقف ہے ہر کوئی وہاں سے پانی اٹھا سکتے ہیں ایسی جگہوں سے جہاں سے پانی اٹھانے اس کے لیے مباح تھا جائز سے وہاں سے نے پانی اٹھایا ہاں جی اور محفوظ کے لیا برتن میں ہوز میں یا کسی بھی ضرف میں تو وہ پانی اس پانی کے وہ مالک ہوگا وہ یسے اور اس بندے کے لیے شرن صحیح ہے بے اس پانی کا بیچنا بھی وہ شراؤ اور خریدنا بھی ایسے پانی کا خرید و فروغ جائز ہے تو پانی کے ایک قسم یہ ہوا کہ آپ نے کسی بھی مباح پانی سے جس کا جس میں تصرف شرن سب کے جائز سے وہاں سے آپ نے پانی اٹھایا کسی برتن میں محفوظ کیا حوض میں مرتب ہوا کسی بھی ضرب میں کہ آپ اس پانی کا مالک ہے اس کا خرید و فروغ آپ کے لیے شاید پانی کی دوسری قسم بان البیر الک معورت وہ کوان جو کھودا گیا فی مواد بنجر زمین میں ہاں جی وہ کوان جو کھودا گیا بنجر زمین میں اوقی عملہ کی یا بندے کے اپنی مل میں البالغت تیل الما اور وہ قوان جو ہے نے کھودا تھا پانی تک پہنچ چکا ہے اور پانی وہاں سے نکلنے لگا اور پانی وہاں سے ہاں جب اسے صرف کر سکتے تو اور مادری جب آپ کا ایک آپ نے کھولا پانی کا اور پانی تک آپ پہنچ گیا بنجر زمین میں یا اپنے مل میں آپ نے ایک کنواں اور پانی تک پہنچ گیا تو پھر جو ہے یقیناً آپ اس پانی کا مالک ہوگا لیکن وہ متعلق لم تب لوگ لال لیکن جب تک آپ اس پانی تک نہ پہنچیں لم تم لگ تو اس وقت آپ اس پانی کا مالک نہیں ہوگا بلختص بلکہ اگر آپ نے بنجر زمین میں کھودا ہے گوہاں گوا کو تو وہ جگہ آپ کے ساتھ خاص ہوگا وہ تحریر کے حکم میں آ جاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ خاص ہوگا مطلب کہ بقیہ کام آپ اس میں آپ خود کرنے کے حقدار ہیں اور آپ کی اجازت کے بعد کوئی دوسرا اس کو آگے نہیں کھود سکتے ہیں بلکہ یہ اس خاص ہو جاتی ہے لیکن مالک نہیں ہوتے کماپی تاجری جیسے بنجر زمین کو ارد گرد تیار دیواری وغیرہ لگانے سے احتساس پیدا کرتے ہیں مالک اس وقت ہوتے ہیں جب زمین آباد کر لہذا جو ہیں جب یہ اس خاص ہو جاتی ہے اس فلا فلاح یہی پس حلال نہیں کسی بھی شاعص کے لئے یہ اس جگہ میں تصرف کریں یعنی کوئی اور شاعظ اس کی اجازت کے بغیر اس کھواں کو آگے کھودنا شروع کر دیں خود اس کا تصرف کر کے یہ اجازت نہیں ہاں البتہ اللہ بھیج نہیں اس کی اجازت کے بغیر فلحال نہیں کسی بھی شاخ کے لیے اس جگہ میں تصرف کر کے اس مزید پانی کے تلاش کا آگے دامہ دے دیں پھر اس جگہ پہ جس نے ان پہلے قوام کھودا ہے اللہ بھیج نے مگر اس شاخ کی اجازت سے جس نے پہلے کھودا ہے لیکن ابھی پانی تک وہ نہیں پہنچا وہ جز اور حرمتیں جائز بے بےوحاں و بے ماں ہے جب اس نے کنواں کھودا اور پانی نکل آیا تو پھر اس کنواں کا بھی بیچنا جائز ہے اور اس کے پانی کا بیچنا بھی جائز ہے دونوں جیسے جب پانی نکل آنے کی صورت میں ولبیر المباحت ہے جی وہ کنواں مباح کواں ہاں جی یعنی مثب وہ کنواں جو کسی نے کھودا تھا اور سب کے لیے کھودا تھا کنویں میں کے کھولا تو وہ بیر مباحہ ہے وہ جان سے سب کو پانی لے جانے کی اجازت تھی سے سب کو پانی کا استوالے کرنا چاہیے سب وہاں اجازت تومی ست یعنی جب اس کا پانی ختم ہو جائے ہو جائے واسطہ ترا اور اس کا پانی جو ہے جائے وہ کنواں خراب ہو جائے تو مثت اور اس کا پانی ختم ہو جائے واسطہ ترا ما اس پانی جائے, جائے پانی ختم ہو جائے لوگوں کو صرف گول ڈالتے ہیں تو پانی تک نہیں پا... پانی ہی نہیں ملتا بس مٹی تک پہنچ جاتا ہے تو پھر دوسرا بندہ پھر لہٰذا وہ پڑا رہا ایسے ہی غرابہ آباد فسٹ آخرا جا پھر اس کو دوبارہ ہاں وہاں سے پانی نکالا کوئی دوسرا مسلمان ہاں جی تو شار ادمل کا تو وہ جگہ اس بندے کا مل بن جائے کیونکہ پہلا بھی عموماً سب کے فائدے کے لیے بنایا تھا ابھی وہ کوئی اور کھودنے والا نہیں ہوا پانی وہاں خراب ہو گیا پانی جو ہے نایاب ہو گیا پانی بھی ختم ہو گیا ہاں جی تو پھر جو ہے ایسے خالی کنواں پڑا تو بندے نے محنت کیا اس کو مزید نیچے تک کھودا تو اس کو پانی نکل آئے تو پانی نکلنے کی صورت میں پھنستا ہو یعنی دوسرے مزمان اس سے نکال دے کوئی اور مزمان اس سے نکالے یعنی اس میں سے پانی نکالے محنت کر کے تو سارا مل تو وہ پانی اس کا ملکیت ہوگا مطلب وہاں اگر اگر کوئی شا کوئی کواں کھودے یا اسی کو کھودے انتفال مسلم کوئی شاذ کوئی قوام کھودے تمام عظمانوں کے فائدے کے لئے لیکن وہ اقام عالے مجھے کچھ ایسا خود اس کو وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں تو کہاں نہ کل واقف تو اس شاخ کی شرع حیثیت وقف کرنے والے کے حیثیت کی طرح ہوگا تو وہ ان سب کے فائدے کے لئے بنا خدا انہیں لہٰذا جب اس کو وہاں پہ بیٹھے رہیں گے تو اس کی حیثیت شرع تو پر واقع کی حیثیت ہوگا وقف کرنے والے کے حیثیت لہذا فالو اس کے لیے جائز یا طولیت اس کی سرپرستی کرنا جائز ہے اس پانی کی دیکھ بھال کریں گے قوم کو صاف ستھرا رکھیں گے پانی میں سے خود کو جتنا ضرورت استعمال کریں گے باقی پانی لوگوں کو لینے دیں گے فلو تو اس کو پانی کی سرپرستی کرنے کا حق ہے فوج واپس اس پر واجب ہے بد لو مافظلو خرچ کرنا ہاں جی لوگوں کو دے دینا ہاں جی خرچ کرنا مافظلو وہ پانی جو بچ جاتا ان مقدار حاجت اس کی اپنی ضرورت سے زیادہ وہ لوگوں پر خرچ کریں لوگوں کو وہاں سے وہ پانی لینے دے دیں فائدہ فارق امین ہے لیکن جب وہاں سے وہ جدا ہو جائیں اس کو سے تو لم مختص بھی حالم تو پھر اس کو کے پانی کوئی دوسرا شاخ مختص نہیں ہوگا ہاں یہ پھر عمومیت پیدا کرے کہ ہر کوئی وہاں سے پانی اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتے ہیں امن ہاف ربیلاً اگر کوئی شاخ کوئی کنوان کھولے فی مل ملکی کے اپنی ملکیت میں تو اپنی ملکیت میں کھولیں تو علیہ سے لہٰن جا جارے تو اس کے حق ہاں نہیں اس کے ہم کو دوسری طرف ہے کہ وہ حاجی زمین ہے تو اس کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ منع کریں اپنے ہمسائے کو ان ہفرا اگر وہ بھی خود ہے بیرن کوئی کنواں بھی مل کے اپنی ملکیت میں آم اور وہ زیادہ گہرا بی اس کی کنواں سے اور وہیں الماء اور اس کے پہ پہلے والے کنواں کے پانی چلا جائے پہلے اس پہ دوسرے بندے کے کنواں میں چلا جائیں تو بھی جو ہے وہ اس کو منع نہیں کر سکتے تو فرماتے ہیں وہ تفاوت و کسی بھی کنواں نہر وغیرہ میں شرکا کے جو ہیں تفاوت فرق فی الخنوات المجد نئے بنانے والی نہروں میں شرکا کے جو حصے کے لحاظ فرق لتفاوت تفاوت عمل فيها. ان کا اس نہر کو نئے نہر کو بنانے میں ان کے عمل کے فرق لے جا ہوگا کوئی زیادہ کام کیا کوئی کم کام کیا اسی حساب سے زیادہ کام کرنے والے کو اس پانی میں زیادہ حصہ کام کرنے والے کو کم ہوگا وہ سے تقسیم ہوگا ول خرچ آلیا یا مزدور لگایا لیکن خرچ کیا سب نے تو جنہوں نے زیادہ خرچ کیا ان کو زیادہ ایسا ملا جنہوں نے کم خرچ کیا ان کو کم پانی میں لحاظ یا عمل کے لحاظ سے ہوگا ان میں تفاوت شرکا میں یا خرچ کے لحاظ سے ہوگا اور اگر سب نے برابر کی خرچ کیا ہے سب نے برابر عمل کیا ہے کام کے تو سب کو برابر ملے گا وہ خل قنوات تلقدیمت لیکن قدیم نہروں میں بے اسباب دوسرے اسباب کی وجہ سے پانی کے تقسیم ہوگا کا شراع جیسے خرید کر والا ایرس ایرس میں مل کر والوا سے مل کر والتا یا ایک بادشاہ نے آ کے انہیں اپنے انہیں الگ کر کے وغیرہ اس کے علاوہ دوسری چھوڑتے ہیں بقیر ان اللہ